الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه المعيد أما بعض فأعوذ بالله من الشيطان الفزين بسم الله الرحمن الرحيم وحال الله فإن قال ربك للملائفة إني جاعل في الأرض خليفة آمنت باللہ اسحادق اللہ مولانا العظیم اسحادق رسولہ النبی کریم الامین قار اللہ تعالیٰ و تعالیٰ في شان حبیبه اللہ و ملائکہ روی صلونا على النبی ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم بہت بہت سلام السلام علیکم اج کی اس محفل کا مقصد ایک روحانی ایمانی مختصر جی کتاب دا تعارف ہے جڑی کہ برادرم مولانا حافظ محمد شادر حسین صاحب نے فرمائی اس دا نام ہے اربعین شدت صبحانو صبحانو صبحانو اربعین کا معنی ہوتا ہے چالیس شدت کا معنی ہوتا ہے سختی یعنی سختی کے موضوع پر چالیس حدیث ہیں کتاب دے نام دا چالیس مبارک مر ہوں اس واسطے مولانا چالیس ہدیش نام رکھا جب نام چالیس پھر آدیش سو کی جمع کی سو کیوں جمع کی ہیں؟ 100 دا چالیس نام کھتا امام نووی رحمت اللہ تعالی سرکار چار جناب میرے ہاتھ مولا مولانا نے کتاب مانو وقائی اس دا موضوع اس بے مباحث مندرجات پسند وسیلا مبارک نائے سانو فکر سوچ اطاف فرمائی کتاب اس کی ترجمانی کرتی اللہ <تصفح> <تصفح> <تصفح> جو مصنف نے قدیمی آدمی نے برکت رحمت اللہ تعالی فات اور برکات تو مستفیز دے شاگرد نے تربیت یافتہ نے اسم شریف دا مولانا مفتی محبوب علی خان شاہد رحمت اللہ علیہ آپ سید دیدار جناب شاگرد رشید نے انتہائی فاضل آدمی نے انہوں کی سب تی خوبی کہ امام اہل سنت بے قامل صحیح وارس میں کوئی فون نہ چلے گا کتاب کن قیمتی اس نے کن ضرورت وہ خود متعلق تو بات جناب نو معلوم ہو جائے گا میں اس وقت اللہ تعالی دی مدد توفیق نال جب تک اساد منظور ہوئے گا جو بیان گا وہ گویا اس किताब दे समझ करेगा फिर जाके तुसा इस मर हक की हक भरी आवाज जीड़ी है इस किताब दे अंदर भरी गई है उसन समझोगे ये मेरा समझावना जरा जो बयान है इनशाला کتاب کرے گا ایس دور پور ختم ماحول دے। دو گہرے فکنے وہ بھی جناب نو سمجھ آ جان گ اگر چار دراز تو, اتار دے کسے نو سمجھا دے تو اس کو علم دا سلسلہ لا نا اس راج پاک نے نویا جہن اتاریاں اگر صحیح ہوا کالج طرف گیاں ہو میرے نفس کی طرف امید کبھی ہے کہ یہ گلیں ہون گیاں درست اس <خصف> پہلا اس موضوع نو بیان کرنے تو پہلو یہ سمجھو اللہ, و تبارک و بے بے اللہ, اللہ تبارک و تعالی ساڈا کامل دوست اور کامل رہنما بے مثال دوست اللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی کامل رہنمائی اور کامل دوستی دے کامل مظہر میں اللہ تعالی نے جو دوستی مومنا اور جو رہنمائی مومنا دی آپ سرکار کے ذریعے فرمائی وہ کسی نبی رسول کے ذریعے نہیں فرمائی اللہ تبارک و تعالی نے کامل دوستی اور کامل رہنمائی ساری فرماندیاں دوستی اور رہنمائی کا حق ادا فرمایا اس طرح جس طرح اس رات پاک میں سانو رستہ دسیا اس رستے کے تمام خطرات جڑے نے رست دسنا رستے خطرات نہ دسنے راہبری شمار ہوئے بھی کامل. ہی دوستی کامل شمار دوستی اور راہ دوستی اور رہنمائی کا حق اس بندے ادا, کیتا. اس نے, ادا کیتا. جس نے خطرات جانور نے فلا تھا فلاں تھان ڈاکو نے تان بچ کے جی رستا آ پی <سلام> موڑیاں رستے دردے جی وہ نشیب و فراغ رستے دے رستے دے اندر جناب جان تے مال دے جڑے دشمن آگن اونا سارے تو ہی آگاہ کرنا یو کامل رہبر تے کامل دوست دا فردے اللہ و تعالیٰ جل مجد کریم نے اپنے پاک محبوب صلی اللہ تعالی و و یعنی ایک, ایک رستا دسنا کامیابی دا جنت کا نو لفت تو بچنا پھر اس رستے کے جملہ خطرات نے تو تاخبر کرنا اللہ تعالی نے سبحان اللہ اس پارتدار کریم نے لحاظ رکھ کے سارا سمجھائیں جہرا دین ہے دین ہے ہو یہ نفا نقصان سب رستے دا سن سمجھا ہے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن مجید جہرا سڈے کو موجود ہے اس قرآن مجید مالک کائنات نے ایک کسا ایک واقعہ بار بار کئی بہت ذکر فرمایا ہے مختلف انداز اور مختلف الفاظ نال مختلف ترتیب اور مختلف من پرجاس تعالی نے اس واقعے نو تقسیم کر کے بیان فرمایا ہے مختلف باوا پرانے کارگزن نے وہ واقعہ ہے حضرت سیدنا آدم حردمس دا واقعہ بڑے اتمام نال ہوا تبارک وسالا نے اس واقعہ جتھے بے شمار حکمت رکھیے ہیں وچوں ایک حکمت اللہ مبارک وادی ذات پاک نے سان یعنی حضرت آدم علیہ و تسلیم دینی یا کہہ لو تمام انسانوں اس کو کافر فائدہ نہیں اٹھا مومنی فائدہ اٹھایا اس واسطے میں مومنی ذکر کر رہا کہ مومنی اللہ تبارک تعالیٰ نے خاص ایک چیز سمجھائی ہے کلمہ گو آلے اسلام کلمہ گو مسلمان جہ سو بہت بڑے خطنے اٹھنے سن ان دونوں فیتنیا کا دونوں فرقیا کا اللہ تبارک و تعالی نے پر جہا نا وہ دے اندر سمجھایا दसिया आने वाले लोग इबलीफ ने पैरोकार कौन हो ईमान वालों तुसा पैरवीकेदी करनी इबलीफ दुश्मन मलैका दोस्त साढ़े हाजी वो सा बने سڈے صحیح کامل رہنما بنے کیوں کہ اونا اپنے مالک تالا اصل رحبرک رہنما ہے اس کی اندر ماسا بھی کمی نہیں کیمجھ آ رہی سجڑوں حیض دو بڑے فرقے دو بڑیاں جماعت بہت بڑے دو کتنے نے سڈے دور دے ایک پیروکار نے یہ سمجھ واسطے یہ کسا ہے آدم قصہ ہے سیت آدم ابلیس اور ملائ اسے دور بھی ضرورت اللہ اللہ, اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا ملائکہ نو جانا ابلیس بھی شامل سی دے سما وقت رہن کی وجہ نہ اگر اگرچہ حقیقت میں ملائکہ میں اتنے نہیں تھا لیکن کیونکہ وہ جناب جڑی ہے رایت جڑی ہے ہی واسطے حکم علاق شامل سی کہنے کہا یار اللہ تعالی فرشتہ حکم فرمایا تو یہ سیتان سا سی. یہ جو کی قصور ہے نہیں ہے میں مقصد بھی یہ شامل نہیں میں نہ نہا کیوں معلوم ہوا لگتی سمجھی کڑا میری باقی نال حکم تاں تو آخر ہے کہ میں کیوں چڈنا کراں معلوم تھوڑا نکل تھوڑا جانا تو علیزم اللہ تعالیٰ فرمایا کہ سجدہ کرو آدم ملائکہ ملکا نورانی جماعت جنہوں نے خجد کی انکار نہیں کیتا اور ملائکہ جڑے نے انہوں نے نہ دے حکم ہچکچ رکاوٹ پیدا ہوئی ہے نہ ہی سنیا کہ اللہ تعالی دے شنکا پر نو جی آدم نور اللہ تعالی دے بندے دی سازین بھی دی اللہ کبارکواد جی نہیں لیا کے حکم خدا بندی عقل دے چرکیے سڈے اقل ایے گا تو کراگے جی نہیں جائے گا آکے گا نہ کر گے نا خیال آیا کہ یار اتا چل آتا دے بنیاں چلے آنور دیا نو کوئی یہ سوچ نہیں آئی اللہ تعالی دے حکم دے سمجھا رہی نہیں. سمجھا رہی نہیں. اللہ سبارک و تالا امتحان لیند سارا کا ایک تو اس حکم کیتا ایسا جڑا جہا سارا نرس کے خلاف اللہ دوسرا بندے کی تازیم ہوں فرشتے نہ بندہ خدا کی تعظیم تو منکر ہوئے نہ نا انہ نا اپنی اقل نو اللہ تبارک و تعالی دے حکم دے مقابلے پیش کیا لیا نہ صرف اُنہیں استعمال کیا اپنی اقل شریف مالک کا حکم بس حقل راہری انہیں حاصل کی اللہ تعالی کا حکم تھی نا. اللہ تعالی دا بندے اس دا. گارا نہیں کی حقل آخر ہے یہ ہے اللہ دے تعظیم پھر کے میں سجدا کرا خدا نوج کرا بندے ہے کہ نہیں آ رہی یہ سوچ اس اندر پیدا ہوئی کہ میرا حق یہ ہاں بنتا ہی نہیں کہ نہ رب کا حق ہاں بنتا مینو آتے سجدا کر بندے نو میں کرنے والا ہوں اس نقطے سے آنکے یعنی تعظیم اللہ تعالی تے بند دی اللہ دی تعظیم یہ آسان اللہ تعالی دے بند دی, دی تعظیم اللہ, اللہ تعالی دی اللہ تعالی اذن نال اللہ دے امر نال اللہ تعالی دے حکم نال اس دے حکم دے مطابق ہو یہ جڑی تعظیم نا ہے بندے مخلوقہ اسے شہر بنایا امتحان اتو شروع کیا میں حکم کرنا کہ فائدہ کرو آدم نڈے لکھ دے نے کہ کول او حرت آدم والے اسلام بمن کبلا سجدر لیکن جمہور کا مذہب یہ ہے سجدہ ہے ہی حضرت آدم نا فی اللہ تعالیٰ جدور آدم یہ نہیں فرمایا اسدو الا آدم آدم کی طرف سجدہ کرو آدم کی جانن سجدہ کرو جیب کی طرف سجدہ ہے اللہ کا واسطے آدم کے لیے ہوں اتنے پھر علماء یہ تشریف فرما نے کہ میاں ایک سجدہ تعلیم کا اس کے سجدہ عبادت سجدہ تعظیم دا،, دا ہی سی حضرت عظم ظاہر کرنے ورائی ظاہر کرنے شام ظاہر کرنے سجدہ کرایا رہا سی خدا منع منع سے سجدہ نہیں ہو رہا خدا مناو سجدہ ہوا ہوتا سجدہ عبادت سجدہ عبادت نہیں سی سجدہ کی نہیں کر رہے. کہ نہ ہی حکم اس اگر یہ سجدہ عبادت کا حکم سجدہ عبادت کا ہوتا ہاں جی کوئی بہت گل نہیں کہ حکم ک <تصفح> <تصفح> عبادت کا شرک سر بنے گا کو اسے بنے گا جیسے اللہ تعالی حکم کے مقابل ہوتے اللہ کا حکم ہے کہ سجا کرو جیسے مالک کرو آدما بھی عبادت خدا کرو اگر مطلب عبادت کا عبادت لائق عبادت لائق کر رہے ہیں تو اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہو اللہ تعالیٰ حکم کے مطابق کتنے ہو رہا ہے سرک کا سرک کا اللہ کے مقابل ہو رہا ہے اور اللہ حکم میرے پاک نبی خدا منونا سانو کی لگے حکم نو ویخنا جا کے حق کے عباد بتائیں بندے کا مالک جدھر بولے گا سمجھ آئی کہ نہیں ہر نقطہ دکھا جی ایک گل کہ شیطان اللہ دے بندے دے اگے اللہ دے امر دے مطابق بندہ خدا نو سجدہ کرنا صرف سمجھا اسے پسند پیتے ہی نہیں میں اللہ دے حکم دے مطابق بندہ خدا دے اگے نہرک واقع کتنے آیا قرآن پا کے کسی جگہ آیا کہ شیتان کا سجدا نہ کرنا کاٹ کی وجہ سے میں لکھا حوالے میں اس کتاب ای مقام دے پورا ایک موضوع آ چکی اس وقت میں مہر موضوع دی مناسبت ایک گل پیش کرنا کہ اے او شیطان ابلیس دے سات سوال نے جڑے سو رات کے اندر سوراج کے اندر پیش کیتے گئے سن جو ایک سوال شیطان دا ابلیس دا یہ سی ارد خالہ کا نہیں وکلا کا نہیں کل کا تکلیف یار میںفا نمبر چوی پہ سفا نمبر چوی شیتان دیا سات گلا لکھا جی روئے زمین ہر اور ہر دلالت اور ہر گمراہی اور ہر کا ہر ایک بنیاد نے ساتھ ساری شیطانی دنیا لاس جدو اخراصوری ہوا میں میں تسلیم کردا لیکن تعلیم بندے تعلیم عباد اللہ اللہ کے بندیا تعلیم اللہ کے آمر کے مطابق اذن کے مطابق حکم کے مطابق تسلیم نہیں کرتا بہت بڑی رکاوٹ ہے روح زمین نہ شکل نہ غیر مکل تین کی شکل ہاں جی یہ جن بھی فیلیا کر حضرت جی یہ خلاصہ کی اللہ دے بندیاں دی تعظیم تے محبت واہ بھی مذہب کا خلاصہ تعظیم کرنا اللہ تعالی دے عمر مطابق ہاں جی رب دے بندیاں دی محبت رکھنا یہ شرک یہ مذہب کا خلاصہ سنو اپنے ابد الحاف نزدیک ابن عبد الوهاب نجدی نے کہا فتوحات کے سم دیا کتاب پیر سید نمر علی گڑھی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دی مصدقہ اس کتاب کے شروع دے اندر مقدمے چ ہے ایک تاریخ مصر دے حوالے نال کہ ابن عبد الوهاب نجدی کہندا تھی کہ دنیا ہو گئی ہے مشرک یہ ہو گئی ہے اس لو دے شرک تو کبھی غور کرنا دی ساری پہچان سے, سے, سے, سے کفر نہیں ہونا انہاں دی زبان سے تکرار شرک شرک دا پاؤ گے <laughs> اچھا وہ شرک شرک جڑا ہے نا انہیں زبان سے جڑا ہوں ابن عبد البہب نقبی نے کہا پہلے زمانے کے بت لات مناس اور ارساہ سے ہمارے زمانے کے بت نو زب اللہ ظالد محمد علی اور عبد القادر یعنی محمد سمرا حضور خان رکھ دلہ امام نقدیم صلی اللہ تعالی وسلم خدا نہیں منیا خدا کا شریک نہیں اچھا ہوں یہ ابلیس پہلا وہ منہوس <تصفيق> ہے جس نے اللہ تعالی دے دی تعلیم اللہ دے خلیفہ دی تعلیم شرک سمجھیا انکار کر پیتا تو جا جا میں لاسٹ جو دو ہلاکا میں تو صرف تمہیں سجدہ کرنا جانتا ہوں اور کسی کو سجدہ کر سکتا ہی نہیں چل سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے تو پہلا وہاں کون بنے حضرت لانا ہے یہ وہ پہلا منوس ہے جو جو اپنی ایک مصنوعی رحمی کو بچاتے بچاتے اللہ تعالیٰ کے حکم کام گمان چی کہ جی میں رب بند نہ مرادا جد رب پیا من رب پیا کر مرادا ہو مان ح تع فرشتو آدم کی بات مان لو یہ بھی حکم ہو سکتا آدم پلیا جے اے پو آدم چوم لو اللہ جو فرماتا ہے آدم نجدہ کرو یہ سجدہ جہا ہے یہ انتہاری تعلیم کا فیل ہے اس کو اگے تعلیم ممکن ہی نہیں آخری تعلیم والا فیل حکم ہو رہا ہے تو معلوم کی تعلیم اس واسطے حکم کیا دین کے سجدا کرو مالوم وا جاس انکار کر رہا سی وہ بھی اسے تعلیم کو انکار کیا کرتا ہے لانتی دا رہنے اس پاسے کہ یار خدا رہا ہوں. یعنی دوسرے اس لانسی نہیں میں اسج اس لانسی نے لال اللہ دے حکم دنکار کرتا ہے تو انکار کومن میں <تصفح> یعنی دوسرے لفظ انکار کا سبب تعلیم تھی تعظیم نہیں کر سکیا تو ان سے کر کے اس کے اللہ حدیث حکم بے انکار تو انکار سبب بنی ہے اس, خدیث دے اس انکار دا سبب سب کا کر جس میں تعلیم سی تعیم تو, تو اصل کیسا ہے تو قبلہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالی دے بندے دی اللہ تعالی دے پاک مقدس بندے ولیاں دی تاظیم تو موہ پھیرن آخر سوچ آ کر تو بھی تقسیم ہوئی سی اس ورست نو بہادیا قبول کی और हाले तक मासूल रखे वो पता नहीं किसूल रखना है, है अमानत पूरी समझ आ रही गल समझ आ रही है अच्छा तो हम पहला वापी कौन बनया بھی بھی لئی. اللہ دی لاہدیم کی بولو بولو. اللہ تعالی دی بندیم کی حالانکہ اللہ بندے دی, دی تعلیم اللہ دی عمر دی مطابق خدا دی میں اچھا ہوں دوسری گل سمجھو اس ابلیس لانسی کا نظریہ دوسرا اس خود سبان جہر کیتا سنا کہ توراک شریف گان آیا لاسٹ لوگ میں کرنا کی میں خلق کا خلق تو نکی چنا چنایا کیا مطلب اگ اگ می ایک دونوں چیزاں مادی میں مادی میں روحانی نہیں روحانی نہیں روحانی نہیں مادی تھی دنیاوی محسوسات بھی محسوس اگ بھی محسوس ہوتی دیکھ لو کہ نہیں دیکھ لو بھی محسوس ہوتی ماڈی چیزوں اس لوگ دے کے برتری اور سلیمت دا سبب کرا دیا میں اچھا اس واسطے تو منتا اس واسطے ہر ماڈے تک لگا رکھی ظاہری دنیا بھی چیزاں لگا رکھی اللہ مبارک بادیلت اللہ جگہ مٹی والا جڑا ہے یہ فلیلت نہیں لہٰذا دنیا بھی چیز جیڑی دنیاوی بھی شہر جیڑی برتری رکھ دیے وہ ہے اگ ل میں یار قرار نہیں دہر دنیاوی شہر دیکھ رکھیے اور خدا دے حکم دے مقابلے لیا اقل اللہ دے مقابلے لیا کہ دنیا دیا چیزاں سی دی فنیلکری سوری دی سوچ فکر مادے دے آس پاس گی دنیا چیزان دے آس پاس کمے بھی وہ بھی لانتی اپنی ساری زندگی اسے دنیا صرف کر ہے. دنیا کی تلاش سرف کرنا اورلیت دہل کے اندر شاطان نے گل بھر دیتی ہے کہ فنیلت ہے تو دنیا نہ ہی کیونکہ میں پرانا ہی سوچ رکھنے والا ہاں میں انصاف پہن نہیں جی دنیا کا سمان رہی چنگا ستھرا تو پھر بندہ آ لی جی نہیں تو بندہ کام دا نہیں دا جی مرضی جاؤ نہاری نظر مادر رکھی اور مادے نو ہی فضیلت برقری شان قرار خراب کچھ نگاہ رک میں خدا کوئی کہہ دین کوئی خوش قرآن کوئی شہ ساقے داری خدا کوئی شا نہیں روحانیت کوئی شا نہیں سب کچھ دنیا پہلا نیچر سب کچھ ہے نیچر سب کچھ ہے تبیعت مزاج ہاں جی مادہ یہ سب کچھ ہاں جی تو باقی حکم حکم خدا اکلے بڑا ہی فطرت سیمانے پوری گل آئے گی تو منا گئے پر تو جہ پہلی سوچ رکھی اللہ تعالی دے حکم دے مقابلے اپنی اقل نو رکھا اور اللہ سبارکالو آدم فضیل ہو گئی آدم نہ فضیلت ہوئی اللہ تعالی کے حکم تو گئی لیکن اس حکم خدا تو فضیلت نہیں منی فضیل بنا دیکھو میں بنیا کر دیا تو بنیا تو فضیلتنی شہ تو پی ہے تو اس اگ بھی ہے ورنہ اگن فضیلت کدو شانے لوگ بزرگ اگ نیلا دیکھو سی اگ کی کر دیے اگ کی کر دی अग का वजूद किए कि सिर रड़ी अग जी लगे सुहा बन गई अग खत्म एवं नीखता समझा देखो देखो आग مٹی ناڑ سارے زمانے کی اگ دے, دے پاب چلی مٹی ناڑ نہیں سکتی اس واسطے فوکا اسلام فرماتے ہیں ہر شاید جی نہ ساڑھو مٹی اسے مم دے جن سے اسی نالم جائے ہر چیز کے ساتھ جائز ہے جنوبی مٹی پا دو بھج جانے کے سلامتی وقوف نے کہڑی شہ گی اور لائبری آج ابلیس سارا ڈرامہ ہے اگ نارا ڈراما سائنسدان ہر سائنسدان اگرار گی اگلتی سارا ڈرام کیونکہ آپ شیطان سیتان کا بارے نٹی دو. تو نفرت کھائے گا جی شیطان سیتان تو نفرت کھا دی اسی طرح نیچری سکولی سائسٹان مٹی تو نفرت کھانے مٹی نہیں لگن دینت کر سلام مٹی شریف نے مٹی شریف دے نال محبت بھی رکھتے سن لڑاؤ بھی رکھتے سن مٹی کے رکھ سن ہمیشہ سبکیاں مٹی امبیا رائے ترفرق نہیں تھی. امام صلی اللہ علیہ سجدہ شریف مسے نبی شریف گارے دور ہوں جسے بارش ہوئی ہوں مسجد شریف چونی سرکار نے سجدہ شریف کرنا مسا شریف صاحب رام فرمان کئی بار آرسہ دیکھا سرکار کا چہرہ ان لبڑیا ہوں سبحان اللہ اور مٹی سجد کلینا لکھا ش مٹی بنی اس سجدا کرنا اصدل چٹائیا کے مٹی پر بنی جی شانچل نہ لان پیا تو مٹی کا تیری جائے گئی اب ساری دنگی تو بال مکی کا ایک گنا بھی چاڑ سکنا پھر تیرے تو گالت وہ تیری اگ تو گالب مکی ہوئی خیر لیکن اچھا اصل گل ویکنی ہے ابلیس ملون جڑا ہے نا اس میزار بنایا بڑے ہون دا شاندار ہے جی دا عزت دا, وقار دا، کیلی نو؟ مادی چیز اللہ مقابلے حکم یہ بنیاد پی گئی جارس سینستان تو با سر سید احمد خان علی گڑھی بنیا چشتی نجرتی سوچ ہوئی سن لو دنیا مال نو برفری دینا سر سید احمد خان تی کرنا خدا ملے نہ ملے دین رہے یا جاوے پیٹ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہر صورت میں بھرنا چاہیے مکالات سرفریت حصہ پانچواں صفا نمبر اسی لوگ یہ مبارک ملفوظ حضرت دا موجود ہے کہ خدا ملے نہ ملے دین رہے یا جاوے یہ ٹیکی ایک ایسی چیز ہے جس کو ہر صورت میں بھرنا چاہیے تو مسلمانوں کو اس کو تو کچھ فکر رکھنی چاہیے پہلے دل شہتا چکا مراج اب نو رکھی یہ سلامتی پنڈ نو اگے چل ساکھیاں ہوں باہیں خدا ملے کیا مطلب ایسا دوسرے لگتا اتنے نکلے گا مطلب کہ خدا تھی تو کوئی جی شہ ہے سب کچھ نہواہ نہیں کہ جی خدا بھی ہے تین بھی ہے سب کچھ ہے لیکن جی دنیا نہیں گے تو بندہ کتنے کم کا نہیں ایمان جی کہ کوئی سوچ ہوئی نہ ہوئی یہ سجرے لڑ گئے لانسا بلاوا سان درپیش نے پولیس کی روحانی نسل بنے اہل ہاں سنت در اہم سنتماس کدھر لیں تو خدا دا بندہ آپ بھی سوچ فرشتیاں نہ خدا دے حکم کے نو پیش کیا نہ دنیا کی کسی شہ نت اور فرق کا سبب قرار درشتیا خدا دی خدا دے بندے دی تعظیم نو سمجھا ہے اللہ تعالی کا جو ہی حکم آیا گئے حق بن گیا گل اللہ پہلے سنی کون ہوئے تو لا اللہ لگ. ہم تو ہی کرنا جانتے ہیں نہ جن حکم کردہ مجھے میم خلیفہ کر تو پھر بھی آپ خلیفہ جاننا تو تعلیم بندہ پیش پیش فرش پہ رہے اور سنی مذہب میں تعلیم بندہ تعلیم خدا شمار ہوتی ہے اللہ کے حکم کے مطابق تعلیم بندہ تعلیم خدا شمار ہوتی ہے اسے بات پہ حدیث پاک کے کہا بھی ہے <متحدث> والے چاہتے وال وال وال کیونکہ وال جی چیٹے ہو گئے اللہ بھی مارگاس بڑی قدر آلہ حضرت آپ فرمان کیا قیامت والا دن اللہ تعالی ہو چیٹ والا بزرگ پیش ہو گیا حدیث پاک نے کل فرمایا یہ چٹی دار والا بزرگ پیش ہوئے گا اللہ دی بارگاہ میں سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی کے فرشتیاں اللہ تعالی فرمائے گا اس بندے نو اے بندے گا فلانا گناہ کیتے فلانا کیتے فلانا کیتے فلانا کیتے, کیتے, کیتے, کیتے, کیتے, کیتے, کیتے تو چٹا مکر جائے گا چاہر جائے اللہ تعالی فرشتہ فرمائے گا جنت لا جائے فرشتہ کھانے یا اللہ جھوٹ بولے جنت حکمت گل ظاہر ہونی سیٹھا کر کے فرشت پوچھا پوچھنا سرکار نے فرمایا اللہ تعالی فرمائے گاٹھ کو اللہ تعالی فرمائے گا چالی شرم آ گئی میںابا میں ہوں. فرمایا اللہ یہ میں اپنی جھوٹ بول دیا جنت لے جا چلو کتنے بسان گیا اللہ سوچ اپ آپ ہرکی نئی تو کو برائی ہوئی نہیں ہوا رد پوچھے میں تو جھوٹ بول گیا میں آخر تو فرماوے تو میرے والی آتے نہیں میں آخر میں تو فرماوے جا اور جڑے اپنے ہر گنا کوئی گئی خیر خیر گل سمجھا جی آ والا والے مومن دی قدر عزت اللہ کی عزت وہ فرق نہیں کیوں سمان لیا اللہ نے بنیا ہوں والے وہ چھوڑ آم وال نہیں اللہ نہیں اللہ نسبت والے والے، والے والے، اللہ! اللہ! بندہ, بندہ, بندہ, بندہ والا کیوں <laughs> کر نہیں واحد واحد واحد اور سنو یہ شاید اگر دیکھو گے نا چیچے والا تعلیم پیری اہل سنت مماغ دیکھو گے نیچری نہیں نیچری جہے نے وہ سکولی آدمی بڑھا ہے ہی پاگلے بڈے ہوتے ہی پاگل نے پچھے جانور سن ہوں اکل آ جن آدھے بڈا بندہ ہوگا ادا میرے حکومے جاگا کا کوئی نوجوان زیادہ آنا معلوم ہے باقی نام ہے شیتان دارس نے رحمان دے ملیکہ دے کے وارث نہیں ملکا وارث نہیں جناب جی تین ٹولہ بن گئے ایک وارس فرشتہ جنا تعلیم رنو خدا کی تعلیم سمجھیا فرق نہیں جانا نہیں جا اللہ دے تعلیم لیکن اتنے رکھنا سمجھو ہے بندے تعلیم اللہ تعالی دی مرضی مطابق کرنا اللہ تعالی دے بندے دی تعلیم اللہ تعالی کی منشا دے, دی دی کرنا. دے, دی دے من خلاف کرنا سنی سنی رکھیے اللہ تعالی دی مطابق تعظیم کرنا اللہ کی منشا خلاف تعلیم نہیں مثلا میں مثال دینا حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ سلا تو تسلیم عیسائی خدا کا خدا کا بیٹا اگر کوئی سمجھے یہ تعظیم ہے یہ تعظیم ہو رہی حقیقت یہ تعظیم نہیں خدا کے بندے دی توہین ہے کیوں اللہ تبارک تعالی اللہ تبارک تعالی جب او رات تو ہوا پاک نہ وہ کسی کو بنیا نہ انہیں شخص نمایا میں منسوب کرنا وہ پیو بل نہیں سارے ملے ہوں انہیں لانتیاں تو پوچھو کو خدا دا کوئی پتر خدا کسی جمع ہوئے خدا تعالی کا کوئی ماں با جب سات انہوں چیزوں کو پا کے اللہ ولت نبیا نوزملہ خدا بھی خدا کے ولیاں دی توہین ہو گئی اے, انہوں کسے لوں، کسے لوں اے تو, جے تو نے ہو گئی میں کے خدا دقابلے مننا خدا دے مننا اے تعلیم نہیں تعلیم کہ اللہ تبارک و تعالی دے حکم دے مطابق مننا سر تعلیم رب تو بد کے رب منگے گا تعلیم نہیں تو جناب جی وہابی ٹولا ابلیس کی نسل ہو گیا سائنس دانا ٹولہ دا کی نسل ہو گیا ابلیس کی نسل ہو گیا ادھر اہل سنک جماعت ہو اللہ تعالی وارث ہو گئے ہو پاک فرشتیا سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے نئے شریت نو پھیلاؤ پولی جاؤ سارے کافر اتنے نرشریت <lage32> <سلس That isativ Road> <tom> <underway> <tomuz> اب ابلیس دیو ہی بس کہ نو نو اقل نیش وار بنایا مقابلے خدا کے مقابلے حالانکہ اکل دا صرف اتنا کام ہے کہ اللہ تعالی وی نان تو تابے دار ہو جائے اللہ تعالیٰ اکوں بنیا چکر شریف رکھیے گا مہارے راست رکھیے میری وہی نم مکمل رکھیے جان کے پھر عمل کر یہ نہیں کہ تب کے مقابلے کھڑو جا گل سمجھ کہ نہیں اللہ اچھا ہوں ابیزم اگے چلو یہ دو فرقے بہت بڑے دو فکر دوتے بار امام امت رسول دن پھیلے میں خدا میں خدا اپنے زبان دشمن اور ایک اپنی ماںل جہی ہے چپ رب دے حکم اگ رکھ کے دنیا بھی معیار نیلرک برسری کا معیار بناونا ہے دنیا کے سامان نو میار بناونا ہے نیچریت ہو گیا ایک مہا بھی ہو گیا انہوں نے سڈے قرآن حدیث میں سمجھا مستفا پونجی انتہائی دشمن نے ایمان کیا تو دشمن سمجھ آئی کہ نہیں آئی گل سمجھ آ گئی میں اینا جی موٹی پہچان جڑی قرآن پاک دسی تو یہ مومنا تبج یو نخارا مومنا سلاؤں قرآن پاک بیان کرنا ہے نیچری اس کوشش نیچری اللہ کے دور کیا منافع جی. کی نکل ہاں یہ نہ بالکل نو پیدا شدہ نو پیدا شدہ نہیں کوئی بھی جڑ پرانی اور کوئی بھی پہ او دنیا ہو جی دسیا جناب نو کہ نے ایک ہدایت کا مٹھ پر گمراہی کفر کا موٹ پورا خطرات سے پوریا پچھانا سنتا جاننا کہ آ جائے سیتان دار آئی ابلیس <تسفح> کے بارے اور نقطہ بھی بیان کیا کام سارا کاگل کو اللہ سارا کے مخرون بندے بنے نے اللہ تعالیٰ پورا فرماندہ رشتہ نو جو حکم ملے تابدار دار نے اس کی مخالفت کوچی بھی نہیں سمجھ تک آئت مبارک یہ جناب نے پہلے نہیں سنی طرح جی میں بیان کرتا سورت بکرا شریف سورت بکرا شریفری قرآن مجید فرقان حمید کی کس آیت نے پیش فرمایا ہے سورت بکرا آئے تو مبارک را کیلا لحم لڑکو مسلح جب ملخا جاتا ہے لا تو سدو فل لڑک اور زمین فساد مت پھیلاؤ فساد نہ کرو یہ فساد اللہ تعالی بنا فرمانی اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت وہ سارا فساد ہے اللہ تعالیٰ کی داد کرو مت فساد پھیلاؤ تو فساد نہ کرو کی نا فرمانی کر کے سڑو وہ یود نے سارا دو منا دے ایک بڑیا نی رات کر کرتے سن جس رخ پر دونوں چلیں دونوں ایک ہو جائیں یہ اختلاف ختم ہو جائیں یہود نے سارا اور ہے مسلمان اور ہیں یہ مومن ہیں، یہ فرق نہیں ہونا چاہیے وہ بھی انسان ہیں، یہ بھی انسان ہیں، وہ بھی خلق خدا ہے یہ بھی خلق خدا ہے ارے بھائی خدا کے مخلوط سے سب سے پیار کرنا چاہیے یہ آگا اس کو رستے دلو ہے کرو اور یہ ادھر سارا او کوئی تفصا تھوڑا لے مومنو, تو اپنی کروکیے کوششہ بھی شکل کینکا فرما ہے کالو انسل تفصیر تفسیر ابن تبری کے اندر ہے ان ابن ابن رضی اللہ کالو ان تو اصلاح چاہتے ہیں کتاب اور مومنوں کے درمیان ان دونوں فریقوں کو ہم ملانا چاہتے ہیں ہم ان کے درمیانی راہ تلاش کرنا چاہتے ہیں جس پر یہ دونوں چلپنے اور آپس میں ایک ہو جائیں یہ کلاس پچاس کا سبب بن رہا ہے یہ گل دکھا کنا کن چیتا ہے اور لیکن تو ساں دیکھو اے قالو انما نرید الاصلاح بین الفریقین من المؤمنین و آہل الکتاب ہم تو دونہ فریقوں کے درمیان اسلاح چاہتے ہیں اور کچھ نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے دو اکھیا جاندے فساد نہ کرو ان مانسل حرل ارے بھائی ہم فیسلا چاہتے ہیں یہ لوگ بہت سخت ہیں اور یہ بھی بہت سخت ہیں تو ہم ان کو بھی کہتے ہیں تھوڑے تم نرم ہو جاؤ اور انہیں بھی کہتے ہیں تھوڑے تم بھی نرم ہو جاؤ تو بات بن جائے گی ہم سب بھائی بھائی بن کر رہیں گے ایک ہو جائیں گے یہ ہم اخلاق چاہتے ہیں یعنی دوسرے لفظ منافق توجہ اللہ تعالیٰ کے دین میں مروڑ کروڑ کے کافر مطابق ڈھال کے مسلمانہ مسلمان کا فرانگ کرنا چاہتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو اللہ تعالیٰ کی طرف جو حکم جاری تھی کہ محبوب تو سمبر ودو لاؤ تو دکھنا سو دکھنے ہونی چاہیں گے نرمی میں چناب ماسا نرمنی ہونا اس آیت مارک مستاق یعنی یہ آیت پاپ سے اس وقت سچی آ رہی اس وقت ضرور اس آیت کا مستاق موجود سن منافقی موجود ہے سر لیکن ایک سارے پورے منظم طریقے مسلم تعلیم دے طور سے تاریخ دے شامل کرچ ہر کسی سبک دین والے یہ نیچری طبقہ سر سو سکول آ <تصفح> ہاں او گل کرا اور میں بارے جناب ارگ ایک روایت پیش کرنا حضرت سیدنا سلمان فارسی ابیر سنت دنال موجود ہے سنت دنال اور احمد شاکر وابی ہے اس ابن چریل کی تحقیق کرنا رات تقریب کرنا رات اس لکھے آئے سنت دیدی صحیح ہے اس روایت بھی سنت بالکل ٹھیک ہے, صحیح ہے. حضرت سلمان خارفی رضی اللہ تعالیٰ انہو آج سلمان دینو انہو کانا یقولو لم یجی باد اجرت سیدنا سلمان فارسی فرمایا کرتے تھے یہ لوگ جن کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جن کو جب کہا جائے کہ سطح پہلا پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم تو اس ہی کرتے ہیں کیا کہتے ہیں فرمایا یہ لوگ حالے تک نہیں آئے سلمان فارسی فرمایا ہیں لوگ حال تک نہیں آئے نہیں آئے روایت غلط اللہ گئے میں جرگا لم جا لائے بہادو نے ضریب تبری ہیں کہ اس کا مطلب نہیں کہ کلی اس کوئی بندہ ایسا ہے ہی نہیں کیونکہ اجماع امت کے خلاف ہے سلمان پارتی کا مسئلہ بھی کہ اس وقت اگر چند بندے سن منظم گئے سن تنظیم اور تحریک کے طور پہ سامنے میں اسے سکتے کہ فرمایا تنظیم اور تحریک کے طور پر چلانے والے اور منظم طریقے کے ساتھ پھیلانے والے وہ آئے کے آئیں گے حضور کے جواب میں ابھی نہیں ہے کہ اگے آؤ گے جنہیں ہر گل زبان جنہیں اپنی زبان ان کے ہر تنظیم کی زبان تو یہی ہونا ہے اسلحہ چاہیے اصلاح اس چاہیے ہم تو اسلح چاہتے ہیں ہم تو جناب مطلب ہے دنیا سے فساد کو ختم کرنا چاہتے ہیں ہم ایک بنانا چاہتے ہیں ہم ایک کرنا چاہتے ہیں ا سارے فرمایا ہے سارے بعد چاؤ گے اے سارے بعد چاؤ گے توجہ تساں نایثری طبچے نو ویکھو سکولی نو نایثری سچوں تے نایثری سکولی تو جو چشتی سکولیاں نایثری کیوں بن ال او جڑا مستر تھی یعنی اپنا سر شور خان سر شور خان آندا تھی خدا ملے نہ ملے دین رہے یا جاوے ایسی چیز ہے جس کو ہم صورت میں برنا چاہیے اور کسی خود سمجھدار آدمی ایمان جیجا مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ دنیا اصل چیز ہے سکولی سوچتے وہ بھی حکم خدا کے مقابلے لان کی دنیا نو لیں خلائی ابلیس کی بتی آیا ہے حکم دقابلے اپنی ماں کی سینس نو لیا کون سی ہوں اپنی ماں چیم کی پول آفر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 وہ خود شیطان اور بدترین شیتان سی تو شکار ہی بننی تھی یاد اسے آسم کی جو اچھا محدس کماری ابو غماری بڑا وڈا محدث سی محدس بڑا تگڑا سی تمین دیہی سہن جان سمجھ اس بندے گل کی تو نے بڑی پسند ہے سکول ادروال اسلام ہے اور میں سکول کا ہر شیطان اسلام کے لیے اسلام کے لیے ہر کافر سے زیادہ نقصان دیا ہے کلو شیطان منہم کتاب کا نام کیا ہے مطابقت الاختراعات العصریہ لما اخبر بھی خیر البریہ اس کے اندر صفحہ نمبر شیعات میں اٹھے لکھ رہے ہیں کلو شیطان منہم یہ کتے کا صبر آیا ہے کلو شیطان منہم اے من سکولی جینا کلو شیطان منہم کی بابا بابا لکھ شیطان اکٹھا کرو سا ہٹ سکول سنو دے رسول کے خلاف نہیں تصویر کہ اکھاں بند کر کے پھر رکھ دے. بخاری مسلم دی حای کرتے حضرت جی روال بخاری ومسلم من حدیث, من حدیث, حدیث اذاس الاسنان سفهاء الاحلام يقولون من قول خير البريه لا يجادلوا ایمانهم ایمانهم لا يجادلهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه فاين ما لقيت موهم قتلهم فلن في قتلهم اجر لمن اجرا لمن قتلهم سرکار نے فرمایا ان قریب نکلے گا فی اخر الزمان نکلے گا زمانے کے آخر میں کامن پور ایک گروپ احداث الاسنان نو عمر کولے عمر آ رہے سارے جنٹل میں سوفہا ال اخلامی اکڑوں پیدل <متوس> حال احداث اور حدیث مبارک کے لئے میں. جلے دلالت کر رہے دی نبی خبر دیتی ہے ایک سکار نے فرمایا سامان جو کام بڑا گردی سارا باقی ڈرائیو سارے سانگ لکھنا نویا نویامر والے لوگ منڈے ہے جی فرمایا بے وقوف ہوشمن رسول اللہ بے وقوفی چیلے چ بننے چڈ دینگل کی نشان کروڑ بندے مارے گا ترقی کی نہیں ہوئی میں میں ہے بم بم بم کی کی کی ہو ہو پوتلا کل میرے رب نے آج فرما دتا ہے حی سوئی بخاری مسلم لیکن میں اس بندے بصیرت تو سمجھے نشانے بات کریں گے تو خیر جب کی بات کریں گے اسلام کی ہیں مسلمانوں کی بھلا اسلام سے ہم آگے لانا چاہتے ہیں بات اسلام اسلام اسلام اسلام, اسلام, اسلام جا ایمان ہوم ہنا جہاں ہوم اندان سنگوں ہٹا نہیں اترے گا کیا مطلب مطابق ہونا ہے اگر دل رسیمانے مطابق ہوگی ایمان تا حالت حالت حالت میں میں کی کہ پیا رسول کیا حالت ضرور بدل خدا جی نظارہ کرا دینا من تینا یا مرو ممی سہ فرمایا تین ایو نکل جان گے جی تیر نشانے دکل جانا دیر... دیر... نشان نکل جانے جی تیرو نشان... ن... تیر نکل, جاندی ہے. نکل جاندی. کیا دی؟ جا کیا مطلب ہو مسلمان پہلے کون ہونا ہے جدوتی جا کے اس کو پھر اے نتیجہ نکلے گا کہ دین کو آن کے پھر تیرے موقع نکل جان گے دین کھڑے رہ جائیں گے اونان پہ ساتھ کر کے اوندے نے 21ویں صدی میں داخل ہونا چاہیے اب تو یہ 21ویں صدی میں داخل ہو یا آگے چلیں یا آگے چلیں آگے چلیں اگر پیچھے جانے کی بات کرے تو پیچھے کھٹ جائے وہ جان دے نے سور پہ پیچھے سے دین ہے ہائے ہائے کس میں چلیے لیا دوندے نے آگے چلئے یعنی ہر گلچ یہ نشانیاں نکلنگ سامنے جہاں کہیں ان کو پاؤ قتل کر دو ان کو قتل کرے گا ان کے قتل میں حضرت وہ علامہ اقبال کی بات یاد آ رہی ہے جو اور گمدشتا کے حوالے سے پہلے میں آئی کہ اللہ نے کہا کہ یہ سکولی طبقہ یہ ہمارا تعلیم یافتہ طبقہ یہ اتنا بیکار طبقہ ہے اگر میں قرون متوسطہ کسی بہتر بن جاؤں تو اس طبقہ کو ہلاک کر دوں آسا نہیں مار سکتے تو یا اللہ تو تو مار سکتے سمجھ لو پیدربی کو سمجھ بلا ایک لنگ پی ٹولا جنامہ پیغمبر عقل جن کا پیغمبر اور شیطانی بخب ہے ان کی بڑی اور کتاب ان کی کیگلش اور سائنس اور قبلہ کعبہ ان کا دنیا بلکہ یوں کہو کہ جس کی یہ پوجا پاک کرتے ہیں وہ خدا ان کا معبود جو ہے وہ دنیا بنا ہے ٹولہ کی روحانی نسل سمجھو ہے کہ نہیں سن لے گا اگر چلائیں گے سے نام لے دی جسونے دا دا لیکن دین ہوا دشمن سنگوتاؤں ہوتا کلے ہوتا ہوتا آشک بھی یہاں رچی پاؤ گے لیکن کہڑے آشک ایسے آشک اللہ رسول دے حکم دین دشمن ہیں عاشق نفر مثال مرغ جاند آشک مثال بزرگ دیتی ہے اونٹ دی. آشک سچے کی مثال کھا دی میاں صاحب نے شیر سونا سمجھا <تصف> آرس خری فرموندے آ شکوتھی نکیلے ہندو شکیوتھی نکیلے ہوں دل پر وانگ بلوچان آ سکھ اٹھ نکیلے ہند ات دل پر وانگ بلوچار بے لدی جانے کے بھول گئی سو جانا ازرے یار لدی جانے for my i should be mis hollowen there for my just o them not get na help you away i should such be mis hollow from for my eyes o them not get na ke مالک <سؤال> پٹھے کھوائے خدمت کرد میری اس میرے نکیل پائیے نسبت کا لہاؤ کیا لانچ ری نکھے لوگے پائیے اور میں کھا گا وڈا ہے چھوٹا ہر کتے بھی کبر کر کے پیچھے ترتا پیا بزرگ لوگ فرما نے کرنا کنڈی کلفت پی گئی اونٹ واگ شریت رسول پی گئی ہوں حکم شابش یہ ایمان کائم رکھنا ہے یہ نسبت نسبت نسبت کا لحاظ رکھ سونا جنگ مرد وزن پائی جاوے جی اونٹ چپ کر کے بھی ہو کے چلتا ہے یا اور رستے ٹر بو اونٹ ایک اور اونٹ مست ہو جائے اُنہوں ماڈی دی مستی چڑ جائے جنا د مستی آنا تیروں کھانا بھل جاندے ہے پینا جاندے جانا ہے منہ چگ ہوں جنا ٹائم لگتا ہے نہ ربو سبحان اللہ اللہ اکبر اے او پانی دیوے نہ دیو پٹھے پٹھے نہ پچھے پھر کنڈ نیوی کر کے بیٹھا ہوں لا کالے جو کچھ پڑھنے سبحان تاں اوپر فرماندے نے یار شک اونٹ اونا تے اٹھ بولیا میں تو کی سمجھ جا کے جانا بلوچ ہوں اونٹا نو جناب مطلب اٹھ جنا دکھتے آج دل پر باندھ بلوچان آشک اوٹ نکیلے دگل پرواز بلوچاں پے عزرے آتی جاں تے کھل دیاں نے سو آں اللہ پے عزرے او یا رب بزرگ فرما دے نے توجہ اے عاشق دی مثال تے بزرگ فرما دے نے مناسب دی مثال وی پھڑ لے اجو کے دکھا لے جو سپر مرد دی مثال اے تعالی جانور پیدا کیا پرند نتالی نتا دیا اٹالیاں کنڈ تیرا پر چلا ہر ایک تعنات نے دنیا کین مرگی بنائی دین دنیا مرگا بنا لے دو لے رکھ دزا جب سوندر مرغ نو اٹھ میرا بدن چک وہ خلار میں شرم کروا سکول چیل والے برائیاں چھٹو نہ جو جان دی برائی موجود ہے رن پی آ گیا وہ شرم کرو کوئی علم کرو برائی کرے سارے پچھے پی تصدیق <تصفيق> شتر اونٹ اور نہیںلاش نکلے دل بربان تو لفی سے میرے ہری پاگال پاک پتم شری مگر تمہارا انداز ہم اپنا لیں تو ہماری تو ہر طرف سے مخالفت ہو جائے گی اس وقت تو ہم پر غیر مسلم جو ہیں غیر مسلم مسلم کوئی حکومت بھی پابندی نہیں لگاتی اور اگر تیرا انداز لگو لا اپنا لے تو یہ سارے مخالف ہو جائیں گے میں تو ٹھیک میں مطلب یہ دسو خدا سال ہاں. رسول ہاں مگر میں یار ہوں تو سن دسا آش دیکھو جی تو, دو بن کے ساتھ. میں شہید کو جی تو بڑا کرتا ہے, لیکن سنا ہے بڑا پر مشکل ہے اب سارے مخالف ہو جانتی نہ مراد مخالف کہ ایک میری مخالف نہیں آپ خیال کوئی مخالف نہیں گل میں کھلار دشری بارے پورا ہدی دو چار بار دسالا معاشرے دیا دیکھ کے اس ٹولے میںلار د دے میں ایک مبارک شریف یہ سی اپنے کتابے ذکر ما اللہ اللہ جدان پہلی, جلد پہلی ترتیب اپنے پلپانجا سب ان نما ات خ کو یتم انما ات خ علم راجل قرارقرآ حتى اضا روے یت باج تو ہو علے وکانری ان لل اسلام خل ش ہو الله فن سال منو والنا ہو وا ظ و س را ہو حضرت صلی اللہ تعالی علی و علی و نے فرمایا, فرمایا بے شک میں کس چیز کا خطرہ کرنا خوف کرنا تو وہ بندہ وہ مرو لو بنتے بہرال قرآن جو قرآن پڑے گا حتا اذا رویت ہو آلے قرآن برد جسم پہ آ جانے جناب گاڑیاں پگ رکھ سباس لگا چاہے سارا اسلام جناب رنگ اپلائی کرا مکان رت آم اسلام کا دفاع کرنے والا بن جائے گا بدلنا شروع کر دے گا تبدیل کرنا شروع کر دے گا اس اسلام نکل جائے گا ہی سٹ دے گا اسلام کنڈو رپور ہمسا مسلمان <براحا بھی شرک> کے> تو کے تم مت لائے گا تو نبی اللہ چیلن مارنا فرمان فرماندے میں یا رسول اللہ یا نبی اللہ اولا بھی سرک کا زیادہ حقدار کون گا شرک رامی نے لتیبا لا ل پہلا اعلان یہ کیا اس نے کہا جی کہ کتنے آس پاس دنیا بس رہی والے سب مشرق اللہ نے مجھے کہا ان مشرکوں کو قتل کر دو اگر تیری بات مانے تو چھوڑ دو ورنہ مشرق ہے سب قتل کر دو جو میرا حکم اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے جو میری بات مانے گا وہ مواحد ہے جو نہیں مانے گا وہ مشرک ہے یہ ہوئی نبوت کا دعویٰ میرے پیر میرے لیے شاہدار بول رہا انہوں نے نبیا جی جھوٹے نبیا ہیں مختار سخی اور ان کے شامل کیتا کیا جناب کا اس ملووں نو متعین نبوت شامل کیتا ہے شیخ تشتیائی پرانی بعد وچ جڑی نئی چھپی ہے وہ چھپی ہے مولا نے جڑا گورلے شریف دا سی وہ صاحبزادیاں دے جناب مطلب دے کہ بھائی صاحبزادیاں کو لوکا کے نہ اس خندویر نے کام کیتا ہے کہ پیر صاحب دی کتاباں نے تو او او پیرب بدل دیا عبد ال نوف شا ہے جی پرانی میرے کوئی پرانی نام موجود ہے اپنے اپنے اپنے نبوت دعوی ہوں پر چلا اپنے مہار نقدی کا نگوت کا دعویٰ کتوں سابت ہوتا اس نے کہا یہ سارے لوگ مشرق ہو چکے ہیں اللہ نے مجھے بھیجا ہے اس نے کہا جو تیرا حکم مانے وہ مسلمان ہے جو نامانے وہ مشرق ہے یہی نبوت کا دعویٰ ہے کیونکہ یہ صرف نبی کا کام ہے وہی وہ کہہ سکتا ہے کہ جو میرا حکم نہ وہ کافر ہے باقی جو امتی ہے امتی صرف یہ بات کہہ سکتا ہے کہ جو خدا حکم نامانے وہ کافر ہے یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو میرا حکم نامانے مانے وہ قاطر ہے یہ تو نبی کا کام ہے دم...? عز. عز. بار پور اس نے پورے ملک پوری دنیا کیا ہو جی سونے نبی نے فرمایا سیکھیا پڑھیا تعلیم لائی سب پڑھا سارا کچھ رنگ اپنایا روپ اپنایا اسلام والا بات لانتی کھلوتا اسلام نوجا راہ تبدیل کرنا دین کو شروع کر دیا غلط جو دین دے گا غلط. امام صاحب غلط. دیا. بدلنا شروع کر دیتا. بدل کے سب مشرق نہ اس ایک جنگ نال، نخارا نال تے خطریاں ہندو ساری جنگا خواب دیا اہل سنت نال نے کہیں لگا جی وہ جی رسول اللہ نے فروایا سونے بھی کئی نقشے ٹھیکے میں دسیا کا مت ہے جناب جی ہوں لانتی نے شرک سرکے دے دا سرکو اسلے مشرک نے کافر ٹھیک نے دوستی رہے تک. مار رہے کی پتا؟ کشمیر ہندہ کی جی مرد لے جا کے نا تے غار جی تربیت دینی اے تو مذہب کر جائے قبول پیچھے تم جاؤ اور میدان جو پیچھے پڑا ہے اس میں کام کرو جاؤ پیچھے ابو طلع. بویں ہوگ نتھو تلا نام جیری بلڈ والے نام رکھنا جیرا پلیڈ جیری بلڈ جیری بلڈا بنا کے دباڑا پیچھے کام کرنے کی ضرورت ہے وہ پیچھے آ جائیں جہاں نہیں مطلب نے قبول کیا آگے جائیں جہاز کی ضرورت ہے جان چڑائی پچھلے بزرگ جن اسٹیم جنگ بزرگ ہر مذہبی دا ہر میدان مقابلہ میں تری اتنے زور پکڑیا سمجھو میں تری اتنے زور سے سات واہ نے زور پکڑیا ابن عبد الوہاد تو باز اسماعیل دل بھی وغیرہ تھے خدیث امام سنت فاضل اللہ کس مرد حق کا نام نام آتے ہی دلوں پر کیسے رقطر کاری ہوا اٹھ پڑا ہو ارے امام سنت اللہ ہو ہر پہ جی مقابلہ کیا بل خصوص مسلمانے یہ لانسی تو پھر کے دو جماعت دو, دو تحریر ایک تحریر منشور یہاں خدا کے بندے کے بندے کی تعلیم پڑھ اگریز نے اور رشتہ پتھر میرے اب سکو میں پایا کمیز اس کمیس پہ تھلے دامن پتے سیے اس کو کہتے ہیں چولی دامن لیکن دیکھنے میں اس کو آپ کیا کہہ رہے ہو دامن اس کو کیا کہتے ہو اور جو سیاح آدمی آئے وہ آخرکار سارا ہی کمی سارا ہی کمی ہے آپ انہوں کے معاہدے ہوئے انگریز پھیلانا چاہتا تھی انگریز چاہتا تھا سمجھو انگریز چاہتا تھا انگریز چاہتا تھا کہ جہاں پر مذہب کی ضرورت ہو وہاں بھی مذہب پیش کرو جہاں پر ہماری تحریر کو فلون کرنے والے ہوں وہاں پر تاریخ کی تاریخ کو پیش کرو یہ لاطین ہے یہ دنیا کو سب کچھ پیسہ خرچ کرنا صرف کرنا مقصد کی سی ایمان پیار کرنے میں وہ کوئی ادھر فصے تو ادھر فصے ہاں جیوا نے اگے آن کے جناب یہود تمام منصوبے شروع کروا اہل سنت کی نصیرت کو سب جے حق نے کچھ ملعود ماحول انگریزی حکومت دور کے اندر امام اہل سمت نے دور نہیں انگریز حکومت کا کمیاں دور جس میں پورا شباب تھا اس کا ہے پورا دور سی ہوتا اس شباب کے دور کے دور کے اندر اعلیٰ حضرت نے پاسے مقابلہ, ات پاسے, ات پاسے, مقابلہ پاسے مقابلہ مقابلہ کتاب دی اندر نے نے تو ماخا بھی بارے لچک پیدا نہیں ہوں <تصفح> سمجھ نہیں آئی نہیں جو ہے نا دلیل توجریوں کی بات آتی ہے سنیوں کی پہچان دیکھو آپ سرکار نے سب پہلے سنیا کی پہچان چ دی مخالفت نو رکھا کیوں دے سن کہ یہ فیتنا یہ فیتنا واقعی وسیل وسی تر رہے گیم میں سوال جو سمجھو سمجھو اصل موٹوا تھی وہابیت تو نشریت تھی ہاں وہابیت تو نشریت تھی لیکن سیانے اندلے کئی بارا شجر گاستاد تو بد جان بچ کئی بارا پتر کی اور تو بچ جا کے نہیں بچتے کیوں تو یاد سے بدمعاشی تو بچ یا بے غیرتی تو یا فقیریت بچ نہیں ہاں نہیں بچ جا ہے یا سرے وی نشانیاں سنیاں کا لکھیاں پہلی نشانی کی لکھی سر سید احمد خان لی اور اس کے مطابق سب مرد ہاں ویکو کھلے گا کہ آن کے برلر طبقہ آل حضرت نے نیچریت دائن مقابلہ کیلا شرا فٹاور اندر پندرہ رسالا ہے آپ کا آپ کو پوچھا گیا کانفرنس ہوگی کمیٹی بنی ہے, ہے. ایک ایک بنیئے. تعلیم نام اندر شیعہ بھابی وہ سب شامل ہیں نیچری شامل ہیں اور سر پروفیسر سر زیاؤدین پروفیسر بیکٹر زیاؤدین احمد پروفیسر علی دل کالیج ہے جناب یہ اس دا جناب صدر ہے اس میں دیا کہ ایسی کمیٹیز اندر شامل ہونا جائے کہ مسلمانہ دی تعلیم دی ترقیات سے بنائی دیئے آپ نے فرمایا ایسی مجلس مقرر کرنا گمراہی ہے اور اس میں شرکت حرام اور بد مذہبوں میل جو آگ ہے اور اس, آگ اس بڑی آگ کی طرف کھینچ کر لے جانے والا تعلیم کے نا پہ کمیٹی بھی بن دی اور آپ پہلا لفظ کی پہ بول دین فکرا, فکرا ہے پہ بول دین کہ ایسی مجلس مقرر کرنا گمراہی ہے مطلب گمراہی اس برقت احمد اللہ توجہ آپ سرکار نے نریت دا مقابلہ کردیا ہر پور لفظ میں سرکار میں سطرے لکھے کلم جاری فرمایا تقریران کیتیاں مریدین کی تربیت فرمائی آپ نے شلام جانو تیار کیتا لیچریتنا موافقت تو واسطے کفرے اے آپ سرکار نے صاف سمجھا دیتا جاننے سمجھے لگی نہیں وہابیت مقابلہ ہوتا ہے آپ آپ نے سمجھے کہ آپ نے کیتا ہے کیتا ہوتے لائے شمار شمار دو طرح سن ہوں میں لیا گا کتاب دی طرف وہ سارے خلدو. کتاب نو سمجھا اس پر موضوع تیار ہوا ہے تو او جناب ہون آجو آگئی کہ اہل شمار ہوں سن متعلق متمین شمار ہوں سن دو سب ایک سن نال دین نال ایک سن نال اور, اور گزرے حضرت کی محفل میں بھی مناسب, تھے، مناسب کی امام، اکل تھے وہی رحمت اللہ لکھتے ہیں فرمایا سید ارم بیا کی محفل میں بیٹھنے والے کوئی منافع ہے تو جو جو جو کو دی اللہ بار جا بیٹھنے والے یہ دو سننا کہ جڑا رسول اللہ کا سچا نائب گا خادم سچاشر خدم ہوا بھی رہن بین والے ہمیشہ دو طبقے منافع بھی ہو دے سچ دے خلاف بھی اہل سنت توجہ کیونکہ وہ لا جو بندی انہاں دے اپنے دے. حضرت کا محاذ ایسا سی. حضرت کا میدان ایسا چاہیے مت بھی حق ایک میدان مات دے تو اور مت نہیں پھر چکا رہا کسے پاس ہاتھ نیچا چڑھنا لکھنا ہوں اتنے پڑو اگر یہ نہ صحیح تو یہ پچھلے ہی سی سے حضرت محمد شناج منافقین مناسب ملوین اعلی حضرت کامل کیا تھی نیس بھی کفر ہے محاجد بھی کفر ہے ان دونوں کے ساتھ ہمارا کسی مقام پر پر ہوتا نہیں ہو سکتا احتیاط نہیں ہو سکتا ہم اور ہم ایمان والے ہیں وہ بےان ہیں وہ انگلش والے ملکہ والے ہیں نا جانا آپ کی بصیرت تو آپ سرکار میں پورا ہو بہادا اپنا سما لیکن یہ چاند کے بہن والے مستقبل پہ نگاہ رکھنے والے ملو اُنہی آنے والا وقت تو ہمارا ہوگا اور اقبال نے کہا تھا کہ دور میں سب مٹ جائیں گے ہاں باقی وہ رہ جائے گا جو قائم اپنی راہ پہ ہے پکا اپنی ہٹ کا ہے ना ना حضرت یعنی دوسرے رفتوں میں اسلام کا ہاں اسلامی چتر کا صحیح دھا کیا وہ کون لوگ تھے وہی تھے جنہوں نے بھی محابیت کا بھی کامل وارس کامل چالشیم دی مثال سید دیدار علی شاہ سبرام مولانا شیر بے شاہ سنت حصمت علی خان مولانا محبوب حضرت نے علوم دا تو علاوہ علوم باطنی کا فائدہ ما سرا شریف اتوار قربان جاوا اللہ ایسی منجی ٹوکی ہے بوڑھیاں چوڑا نیک کے دیا نے ماسا بھی لکنا پیدا ہونے کسم خدا بھی کر کے آنا لوگ اسلام لیکن اصا محفوظ رکھا ہے جی مرشد خانہ کے فکر محفوظ رکھا ہے سا وہ الاباتی جمہوریت مجرم لیگ کی منزی ہوگی گھر دے مولانا مفتی طیب صاحب رحمت اللہ اعلی حضرت مرشد خانہ مفتی سن وہ سید کتاب تجانب اہل السنہ عن اہل البدع اے کتاب پڑھن دے قابل اینوں بھی چھپایا گیا لیکن اونوں انہاں چھپایا اسا چھپایا جا سبحان اللہ وہ سامنے آ گیا جو ہے کہ نہیں اچھا ادھر دیکھو جیڑا دوسرا ٹولا سی نا دوسرا ٹولا جیڑا وچ بیٹھن والا لیکن ہے اور نیسری سی وہ لان وہ بنیا یہ کام کیا وہبیت کے مقابلے اگے اگے نیچریت اپنے نیچریت جی ہے وہ درچیت نو ڈر کے کون بھی نہیں آن دینا بار بارو بار بارو بار آ تقریر ہو رہی ہیں آ تقریر ہو رہی ہیں تو تو پر مولانا ابراہیم شالوی صاحب جو بیان سنیا چدرو چدرو سلامیا میں جد مدر سیا بیٹھے کہ गल तो बिलकुल ठीक है मकसद की मकसदी का सुनी तू तस्लीम छू तीम छो हजरा जी تھی جو جو جو جو جو اللہ دلہ تعو بنائی ہے مگر جانور ہیں جیڑے کما نقصان دیں کماسو کی ڈر بارلا چوا چھوٹا دشمن ساری دہلی لگا رہے ٹانڈا جدو چوکھا چوکھا بارلا ترتا جائے مرل مرل ہوں سمجھو بزرگ ہاں بڑی نقطے اللہ تعالی سج کے جاؤ جڑا وادی وہ ملوڈیا کی ملوڈیا کی گدڑ بھی, بھی ہے اے منافق ٹولا گدڑ نو بار لیا کما نو بھی لیا چوے خلاف ریفلو مثال دے ایک چور سڑا کانگڑ پرانا چور اپنے چورا نو کہ چیٹے چوری کر کے وقا آخیا جانے کر کے چلو سڈا پرانا بابا من نیا تری ہو سکتا گڑا ہو گئے لگا لگی کریں گے میں چور پے سارے کٹے ہو گئے چور ہے چورا پنڈے پیچھے سارا مگر ہو گیا پہ پہا چلو ڈیرے مجھ فراری تو سائی اگو نگ روکا سنا پترو آخیا بھی استاد استاد میں چوی کرنا چور استاد نے کرنا چور چور کی آخو اگے لگ کے بریلویام یاری حرام چرانا حرام حرام چوری محرو جدو آدھو ماروا پیڑا درد جائے وہی اکا ویچو مجھ کدر گئی کافر اللہ تال والے فکیر کہ نہیں آئی اچھا ابھی دم وہ چھوٹا دشمن پیچھے پہ روڑے جان کیوں نہ پوائیں میں ایک موٹی بھی غلط سمجھانا انگریزوں کی تعریف کردہ آخر نے انگریزوں کے دور میں مذہبی آزادی تھی. مکمل آزادی یہ تعریف عام ہوگی ہے در حقیقت انگریزوں کی دشمنی کی بات لیکن ملعون اور چہر لوگوں کی نکاح میں یہی بات ہے تاریخ آخ جناب دیکھو ملبی آزادی ہوئی دور بڑا چنگا آزادی میں لفظ پہ دستا کہ مذہبی آزادی لفظ پہ دستا ہے کہ کوئی پابندی بھی آئے تھی وہ کہڑی تو تصا بول رہے ہو مذہبی آزادی مکئیت کر رہے ہو مذہبی لوگ مطلب کوئی پابندی بھی ہے یا دور میں ہر طرح کی آزادی کے دور میں مذہبی آزادی تھی ہر دسو پابندی کی پابندی اور میں بتا تو کون سی تھی سیاسی پابندی تھی سیاسی کا مطلب حکومت کے خلاف نہیں بول سکتے یہ سیاسی پابندی مذہبی آزادی کا کیا مطلب ہے اسلام کے خلاف جانے بات کرے بھئی ہمارا اس کے کوئی تعلق نہیں ہم صرف ایک بات کرتے ہیں مسلم جانتے ہیں ہم صرف ایک بات جانتے ہیں کہ ہماری حکومت پر امن رہنی چاہیے ہماری عوام پر امن ہونی چاہیے ہمیں کسی قدر سے کوئی تعلق نہیں کرے، ازار کی کو کو کرے کرے کرے کرے لیکن پابندی نہ ہوا نا اچھا بھی کئی بارہ سوچ بنیادی ملوڈیا بھی حکومت کی تعریف کر دیا دیکھو جی گستاخے کیا گستاخے رسول دینی نے پانسی دے دیتی گستاخے رسول حکومت ہے یہ کہ نہیں ہے میںلو جا کلو جا پاسا بھی ویسی دا رسول ان لوگ کیوں اللہ سبحان آشے کے رکھے اگر کوئی کہڑا دیا گیا تو میں کہتا ہوں گادی المدین شہید کو پھانسی کیوں چڑھایا جیڑ بحمد غاوی کو کیوں جیڑ میں رکھا دیا آشک رسولہ نوٹھا سی کیوں لایا جاندہ دسو اور کی نکتہ ہے نکتہ ہے لے انہوں نے نا آشک رسول دیئے نا گستاخ دیئے انہوں نے حکومت دی یہ جی حکومت کا امن خراب ہون لگے آشک رسول دے رکھ دیا کہ آشک رسول نوڑا دیو اگر حکومت کا عمر خراب ہو لگے رکھ دے گا گستاخر اٹھا دو تاکہ ہماری حکومت قائم رہے دین خدا رسول کوئی شاید ہی ہونا چہل تو بچہ جو ہے سوچے کہ حکومت خدا رول میں پوچھنا اگر رسول کو پھانسی دینے والا سدھارن اسی کا شکر مومن ہے تو آخر کے رسول کو پھانسی پر لٹکانے والا کیا قرار دو گے کی تو حفاظت کر لیں مدن پہ یہ کنڈی تھی جی اللہ کھول خون بار بار دیکھیے پتا لگا بھی قانون کس واسطے محل محل اپنی سیاحت اور حکومت کو قائم رکھنا مقصود ہے رسول اللہ کی غیرت نہیں اگر رسول اللہ کی غیرت ہوتی تو کی ہوتی, کی مارے آ سوال اٹھاو جی گل میرے اللہ تعالی طرف آئیے اٹھاؤں پوچھو کھانا خراب ہو چور چی دار ترتا ہے ڈردی parti... oh, سیٹی جاگنے انتہا پسندی آس بات اس پہ جی چور چور اگریز جی چور آو آؤ دروازہ ماہ کھول دینا چور سر آتے یار ایڈا با اخلاق دیار بھی <laughs> بندہ ایڈا پیار والا مسافر کی بیت کرنا والا بندہ آسان کدی دیکھا آسان چاہے آ دروازہ کھول دتا سانو آپ ہی آخر کبھی میں کما بندہ ویسا پیاک بندہ ہے نہ مراج اتنا گیا باہر کوک لے کے نظم وبط سرسور نظم و ضبط کی بڑی تاریخ کر ضبط کی Okay. Uh, الفاظ دار. سے ہر میں میں شیتان کسی ہندو بدنامے من ہے لفظ پسند کرتی پتی کر لیکن رولا کس گلے ہو چور کی جی مثال سمجھائی ہے چور پیاخا بندہ چوکی گار چوری ہاتھ نال کرا <تصفح> <جنب> <تصفح> بھی بول رہا نا چنگا ہے یہ برا ہے پر گل آندا ہے انگریز کی سکونی بھی نے نیکی ہونی چاہیے نیکی نیکی بری نیک اسلام جس کو لیکی کہے اس کو وہ برائی کہتا ہے اسلام جس کو برائی کہتا ہے اس کو وہ نیکی کہتا ہے ہے کہتے ہیں وہی نے ماننے وکھرے وکھرے نے رولا سے ماننے جس طرح نفان دینا وہاں بھی کہتا ہے شرک ہم بھی کہتے ہیں شرک لیکن لیٹر ٹو مائی وقوف احمد ہوگا جو کہ بہادیوں کا شرک ہمارا شرک ایک چیز ہے زمین اسمان کا فرق ہے ان کے نزدیک جو شرک ہے ہمارے نزدیک ایمان شرک ہے ہمارے نزدیک تعظیم عباد اللہ ایمان کا غرب عظم ہے تو کرو ہوگا تو سب گرو ہو بکر او میرے محبوب بھی تعظیم کرو اللہ سرمندہ تعویم کرو صحابہ دی جو تازیم کرتے تھے رات جو کرنا پی گیا سر سرگی والے جانے ہوسل کرنا سرکار دی اونٹنی مبارک اونٹلی سر میں مائن نا پاکی چھت نہیں لا سکتا ل میںاوا تو نہیں کو اگر تعظیم دی مثال وہ تھوک درکار دو عالم صلی اللہ عور اسلم شریف سب آپ شریف منہ شریف دا کندار تھکد مشرق سمجھی جانے نے گھر ویک کی ایک سا سی دکھاجری میں نا لگا لوگ حرام سبھی نمبر و رشوت حرام رشوت نہیں لینا کو بھی بس لان بھی لوگ خود قانون آرام کوٹی آرامت لانے لے لو ایماندار روپیہ نہیں کھانا کو فرخی لینا روپیہ گل سمجھ آئی کہ نہیں ایتولا ہوں کا دفاع ہو رہا ہے وہادیت کے خلاف جلسے ہو ہیں ہے نیچریت مواقع ہو رہی ہے نیچریت اشتحاد ہو رہا ہے نیچرپ ہو رہے ہیں ندوا جی وہ سب ہر میدان کے اتنے آخر نتیجہ نکلیا نیچریت جو دوستی سی نیچریت کیر، بھی بن سکتے ہیں بھی سب کچھ بن سکتے ہیں اس ماحول کے کیونکہ ہوں نیچریت کسی کو فرنا اختراخ نہیں تھی نیچریت یہ پہ پہلو گل سمجھا ہے کہ کافر اور مومن ایک ہو جائے میں دا نے ہیں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ او ہی کہ دائن المسلمین کر کے بنانا چاہنے آ. آ, وہ کہتا تھا ہمارا یہ جی پیغام ہے کہ ہمارے ایک ہاتھ میں سائنس ہو ایک ہاتھ میں فلسفہ ہو شرط ہو لو اللہ اور یوں ہم انگریزوں کے ایک ہاں. ہما, ہمارا بچھونا ہمارا ہمارا سب کچھ انگریزی کا بن جائے انگریزوں کا سب کچھ ہو جائے اور انگریز ہمارے دوست بن جائے ہم ان کے دوست بن جائے تاکہ ہم بیچ کا راستہ نکال لیں یہ جو ملنا سب کا ہے یہ تو آئی سکتا ہے اسلام میں اتنا بھی نہیں کم مت کم اور نہیں تو ابھی اتنا تو ہونا چاہیے نا کہ ہم دوست بن کر گزارے ابھی خلافت ختم کر دو یہ جتے. یہ کو ایم کرنا چاہتے ہیں قریب کرنا چاہتے ہیں یا میں چاہتے ہیں اچھا جدو گل کرنے کفر سلام نہ تو اندر یہ فسادی ہیں کہ نہیں یہ لفظ ہم اسلاف چاہتے ہیں اور یہ فساد کرتے ہیں تب جب یہ کہتے ہیں کہ دونوں الگ چیزیں ہیں الگ مذہب ہیں علیحدہ لوگ ہیں ایک نہ ہو سکتے یہ فساد کرتے ہیں ہم اخلاق کرتے ہیں یہی جواب صحابہ کو منافقوں نہ دیا اور یہی جواب سكوى آج نہیںروزوں مذہبی آزادی مذہبی مطلب مذہب کے خلاف میں مرضی کو بولے کوئی حرض نہیں لیکن حکومت کے خلاف بولنا جرم ہے اس کو پابندی کہتے ہیں سیاسی پابندی ہے مذہبی آزادی ہے سیاسی پابندی ہے حکومت کے خلاف بولے بڑے دل دل سر یہ اے اے لانتی سوچا نیچری دیاں نے مرکز ملہ سب کا نیچریت متفق رہا سی نیچری میدان نہیں اختلاف ہوتا نہیں سارے <سؤال> ووٹ نیچری ووٹ نیچری آیا آیا کہ نہیں نیچریت کی طرف آیا ووٹ ایک تمیز ہے ٹا پھر مومن ووٹ ایک نہیں پب کا ووٹ تے تھن دا ووٹ بے اقل تکل آ ووٹ یعنی اکل آ رہے کا ووٹ سید ابو جہل دا ووٹ ووٹ برابر ووٹ زمانہ مانا ہوں رب رائے برابر سوچ برابر دیبو جاہل بھی. نبوت نہ رہا. جب اسلام مسلمان کو کو ہو ہو گئی گئی اسلام کی تو نہ منہ کی تمیز ہو شک دی منحب پہلے نمبر دو استاد بانی نہیں سڑک بہت ہی جو بندی شیزا مردائی سب ایک تو کیونکہ یہاں دو مہاجا سے اے یعنی کیا مطلب حامی یا اگے بعد پھیلتے ہیں وہ کیونکہ نیچریت ڈال سن پھر نتیجہ نکلیا جب اتحفاق حضرت بھی ہو گیا مذہبی بھیرکان سوجو تسمت قسمت جگاؤ توجو گل دعلیم سیاست تو سیاست لا دین تو تعلیم نہ کی دین کی تمیز نشان دہی لوگ کا دی نام لے کے تھوڑا نتیج نشاندی کرتی پہلے نمبر سے بندہ ماجدہ نام جام لگا اور نورانی دا والد تھی نورانی اندر آلہ حضرت اعلیٰ حضرت کا نام کر کے آپ کی فکر نا پھیرا کجر فرح نے جماعت جماعت حق نظر کیا اتحاد بین الز اتحاد بین الفرق سارا سارے, اتحاد؟ سارے اتحاد. تحریک چلائی حضرت نے کراچی جس کا سبوت اکاد اہل سنت کتاب شرف کادری لرف کادری لما اکا میرے اہل سنت و اد نوری کو تو خانہ لاہور بھی چھپیے اس کے صفحہ نمبر جناب جی دو سو انتالیس جوتے عبد العلیم صدیقی کی میرٹھی عبد العلیم صدی کی میرتھی نورانی کے والد کے کارنامے شمار ہو رہے ہیں کارنامے کی شمار ہو رہے ہیں آپ نے تمام مذہب کے رہنماؤں کی اس مشترکہ کانفرنس میں آپ کو حزاک کیا خطاب دیا گیا نیز مصر میں تنظیم بین المذاہب الاسلامی کے نام سے مختلف فکر کی ایک تنظیم قائم کی مختلف فکر کی, قائم کی. فکر کی ایک تنظیم قائم کی قائم کی ابھی پہلا کی پہلا تنظیم بین المذاہب ہندو سکھ مسلمان جنہیں بھی نے سارے پہلا ایک کرو پہلا ایک تاریخ چلائیے پھر چلائیے سارے ایک کہ تعلیم کم کمیٹی تشکیل دیتی گئی تو پوچھا گیا کہ جائز فرمایا اے شامل ہونا ایسی مجلس میں شامل ہونا مت سوا ہواک نہ بنے کیوں برداشت ہوئے ادھر ادھر کی نبات کر یہ بتا کہ قافلہ مجھے رہ دنوں سے زرد نہیں تیری رہ کا سوال ہے مارد مارد مارد اور سنو اے آلہ حضرت کامل کتاب دو تن دا خاص پڑھنے والا جی دا دا خصوص نمبر ایک سو دو, دو آپ <تصال> فرماتے ہیں آج اگر مذہبی گروہوں کی طرف نظر کیجیے تو وہ قادیانی مرضا کا بندی راستی خادی ٹکرالوی نیچری خاص ساری بھاگی بھائی آگا پانی وغیرہ مرتبین کے گروہ دکھائی دیں گے سیاسی نام نہ جماعتیں دیکھیے تو ماد اللہ اگر کانگریس اسلام کو کُلم کھلا مٹانا چاہتی ہے تو <تصال> مسلم لیگ اسلام کا نام لے کر اسلام اور مسلم کو تباہ کرنا چاہتی ہے میں مردہ سوچ اور بصیرت تو سب کے لوک خطرات اور یہاں بزرگ دیا کتاباں جان بوجھ کے یہاں دالی جان بوجھ کے چھپایا گیا پیچھے چپیا گیا ہاں جی تاکہ یہاں لوگ لگے آئی بہت سارے نقصان آفے ٹینکی شریف کرنی چاہیے ٹینکی شریف والے ملان شریف جڑے سن وہ اگے اگے گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی اسر حضرات جن کم سمجھ لگی جی ہاں دیکھو ہاں ہاں دے ہوں نیچریج ہو رہی کتاب انسائکلوپیڈیا پاکستان میں اول اول پاکستان کا آئین جب بنایا گیا پہلا آئین بنایا گیا پاکستان کا سب سے پہلا آئین انیس سو چھپن میں تیئیس مارچ کو قانون نافذ کیا گیا پہلا آئن انیس سو چھپن اس میں اندر جڑے گئے شورا کافا شریک رل کے ملان تو انہا آئین تیار کیتا ہوا کڑے پیلتا ہوں سکا نمبر یاران دے اس کتاب لکھیا جا رہا ہے ملک میں پہلی بار پاکستان کے آئین کو اسلامی سانسے میں ڈھالنے کے لئے اسلامی سانسے میں ڈھالنے کے لئے یعنی یہاں مطلعہ دے نکلا کہ ہے کو فرسی سہوڑ تا اللہ لگے دے تا چوبیس جنوری انیس سو اکاون کراچی میں مولانا سید سلیمان ندوی دیو بندی علامہ مولانا سلیمان ندوی مولانا شمس اللہ کسوانی مولانا محمد لکھا تھا میں مولانا مولانا محمد بدر عالم مولانا احتمام سب جو بندیاں ہیں بریلوی آ گیا بریلویلر مولانا محمد عبدالحامد الحمد ہاں ہاں سب کے سب ملتا کی آل حاضر ضرور کھڑی ہونی ہے بندے آ کے مفتی شفی دیوبندی گریش کانگری دوبندی خیر محمد جلندری دوبندی محمد حسن امین الفناد پیر امین الحثنا مان کی شریف والا پیر آف مان کی شریف آپ امین الحثناس وف بنوری بن دیوبندی ترنگئی خلیفہ حاجی ترنگ گئی کاوی عبد السماد سربازی اثر علی محمد صالح راغب حسن حبیب الرحمن علی جالندری داؤد غزنوی بابی جعفر حسین قفایت حسین اسماعیل حبیب اللہ احمد علی صادق پروفیسر عبد الخالق شمس الدین فرید پوری حاجی محمد صاحب پیر محمد هاشم مجدد سید عبد العال مودودی ظفر احمد Ansari ان علماء نے 22 نکاح منظور کیے وہ یہ ہیں اصل شریعتی و تقوینی حیثیت رب العالمین ہے نمبر دو ملک کا قانون کتاب سنت پر مبنی ہوگا اجماع عمد تو ایک قیاس بنائیں کو نہیں یہ شریعت یعنی فقہ فقہ ختم امام عفیق تعلیم ختم اور اس کے خلاف کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا اس کے خلاف اور خود یہ خود یہ جو قانون بنایا جا رہا ہے جو اسی سلام کے خلاف, خلاف تھا مملکت کی بنیاد جغرافیائی نقلی لسانی یا کسی اور تصور پر نہیں بلکہ اصول اور مقاصد پر مبنی ہوگی جن کی احساس اسلام کا پیش کیا ہوا عضابطہ حیات کا اور سارے کچھ توجہ ہوئے سارے کچھ بیٹھے ہوئے ہی سارے بیتنے، اسلامی مملکت کا فرد ہوا جو معروفات کو قائم کرو مرکراد کو مٹائے اور بعد مذہب جو لوگ ہیں وہ تو کوئی برائی نہیں ہے مذہب بھی کوئی برائی نہیں ہے کیونکہ وہ ساتھ بیٹھے ہوئے اسلام اچھا اسلامی مملکت کا فرد ہو کر تو مسلمان عالم کے رشتہ اتحاد و حقوت کو قریب سے قریب تر کرنے کا انتظام کرے یعنی سارے مسلمان میں اتحاد ضروری ہے مملکت کا بلا امتیاز مذہب و نسل ہر ایک کی کفیل ہوگی کوئی مذہب کا امتیاز نہیں ہوگا بس باشندگان باش ملک کو وہ تمام حقوق حاصل ہوں گے جو شریعت اسلامی انہوں نے عطا کیا ہے یعنی سر مذہب کا افراد سب نو حقوق دیتے جانا مذکورہ بالا حقوق میں سے کسی شہری کو کوئی حق اسلامی قانون کی صنعت جواب کے بغیر صنعت جواب کے بغیر کسی وقت سلبنا کیا جائے گا جا اور کسی جرم کے الزام میں صفائی پیش کیے بغیر سزا نہیں دی جائے گی جس کا مذہب جی مطلب جن بھی جی, شہری ہیں انہوں نے نوز بلّہ ضال سارے اسلام نے حق بنا لگا ہر کسے مذہب نے دے تحفظ دینا یہ بھی اسلام دیتا ہے. غیر مسلم،, مسلم اسلامی فرقوں کو حدود قانون کہ اندر پوری پوری کی اسلامی کو و ثقافت ہوگی غیر ویک اس طرح یہ سارا مل میچنا سب قانون بنانا سنو ہمیں کسی بنانے ڈھالنے سانچا سکھے کرو یہ وہ وہ لانتی ہو ہماری تو فکا ہنسی بنی ہوئی ہے आ, <سؤال> فکا بھی موجود ہے فکا مال کی موجود ہے ہماری فکا جو ہنسی ہے تو اس میں کون سی وہ رابری نہیں جو تم جمع ہو کر لانتی ہو لوگوں کو پیش کرنا چاہتے ہیں. आ, وہ کون جو سندی ہے ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا جو ہے ان کے ساتھ کیا ہوگا کیا یہ فکر میں نہیں بتایا گیا اگر بتایا گیا ہے تو یہ خمدیر کٹھے چوکی ہو جائے سمجھ آئی کہ نہیں یہ تھی نیچریت آج سن لو اچھا وہاں بھی نہیں مسلمان آج جی مارے آئے جی پہلے نمبر تے دی کافر کافر مدارس سے پابندیاں لوائیا لا زنا نو جائز کیتا گیا نیچر ہی زنا نہیں جائز کر سکیا کیونکہ اچھو ہے ککڑ ہے ککڑ باہرلا باہر جن باہر باہر اچھا سمجھ آ گئی کہ نہیں آ رہی ہونے اسلاب کی اصلا وارس بننا بلکہ نیچریت زیادہ, زیادہ جا نقصان دے دشمن ہے زیادہ دشمن دشمن اللہ ووٹ جمہوریت جو نیچریا نے سکولیاں دتا ہے وہ خود اکلا دین ختم ہو جا جس نے نیک تقریر کی, تا. کو گئے. نیک کی بدیت اسلام کو کے کی مسئلہ مطلب کے قوم کام مل گئی یار فل اللہ دی دی ہے تے برائی بدی دستا گیا کہ نہیں دوسرے نمبر اسمبلی کافر کافر خدا رسول نہیں من جب نہیں دے تو انہوں کا کوئی دین نہیں جب دین نہیں تو قانون چلاؤ انسمبلی بنا ہوں اسمبلی بنا دے نا لانگی کٹے ہو کے انہوں نے وڈیرے تو قانون تیار کرتے مسلمانوں دی اسمبلی کیوں نہیں کیونکہ خدا رسول, جب, خدا رسول, خدا رسول نو دین نو جب دین نا تو مسلمان کا ہو گیا دین اسمبلی بنا دیے آئین مسلمان دا دین آئین نہیں کیونکہ آئین دینا ہے. دین خدا رسول رسول معلوم ہے. ہے اسمبلی مسلمانوں کی نہیں مسلمان اسمبلی کا کہ نہیں گل سمجھ آئی اسمبلی میں آئین ملتا ہے مسلمانوں کا دین ہوتا ہے <تصفح> یہ نہیں پڑھتے آئین دین دا زمین اسمان دا وہ بندیاں دا بنے آؤ خدا دا بنے او رسول دے وے ہو شہدان دے ہمانی آنی جائے اور سنو اسمبلی ایک وہ تاں دے لچے اکثریت دی منی دی اکثریت دی منی دی اسلام ہے جک خدا دی منی دی. اکثریت دی منی دی. خدا دے مقابلے شرک کیو ایک کو فروش چکتا خدا دا بندہ سنو علیہ السلام خدا رسول نے وہ لانسی پتر رب دفعہ اللہ کی اجازت بغیر منیا اللہ دے مقابلے چھیا مشرق بن گئے, گئے. او اور میں پوچھنا جو جنہاں سے ایک نو منیا ایک رسول نو خدا دے مقابلے وچ منیا او مشرک ہو گئے جڑا ایک رسول نو اپنے مقابلے چلاوے او مشرک ہے جڑا 7600 سوں اسمبلی دا جڑا ہے انہاں نو رب دے مقابلے چلایا او مومن کہڑے رہن گے جل سمجھ نہیں آئی نہیں دوست مطابق جنا ہو سکتا سی جناب سمجھا دیتا ہے کہ نہیں میاں صاحب فرما نے سمجھ آئے میاں صاحب فرما نے لگی لو अल्लाह अल्लाह तो तो गई लगदी नालों टूट गई پلا ہوا لڑوں چڑی امر نی تیر ساری پیا فرماند مرد ملے درد نہ چھوڑے کامل مل ہاں پتا نہیں کی مطلب سمجھا یہ تو سمجھتے نا پیر ہے جڑا سارے کام لا لے دردا کٹا دے ہٹا کچا بنا دے پہلوان بنا دیا جی کی مطلب نہ دین فکر دی ہوئی شاید سو خان پیانش ہوئی اندر، خدا دا درد ملے مرد ملے تھے درد نہ چھوڑے آپ دو مرد ملے درد درد اندر جکلیف مصیبت ہوں پھر درد اندر پیار ہوں تاں کر کے دکھی بندے دترو چیتی ڈگ پہ بے درد بندے دبی کبھی پہ جی ਆਪ ਫਰਮਾਵੇ ਨੇ محمد بادشاہ لال ਬਣਾਉਣ ਬਤਰ ਨਹੀਂ جی پانی چوکھا رو ہر وقت پانی روک سک جی جی پانی زیادہ ہور سک جی کدی کدی پانی ملے رہنگا. آن فرما دے خوشیاں تیرے ایمان دین دے درخت بہت دے دے خوشیاں پسند نہ کری کبھی کدی خوشیاں آ جائے پانی درخت واسطے لیکن ہر دم خوشیاں پسند نہ کری وہ شکولی لال نیچری لا تنخواہ ہر وقت ہے اللہ <سؤال> کے فکیر لوگ اپنے آپ فکر رخ کی دولت ماحول رکھتے سن کیویا لانسی تو جو خوشیاں دے جاندے رکھ محمد جان دے جس فکیر کھول رہے وہ Come, ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਉਹ ਦਰਦ ਮੰਦਾ ਮੌਲਾ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਬੇਦਰਦਾਂ ਦਰਦ ਮੰਦਾ ਲੂ مل مل دا ہے سر دا سبحان اللہ اللہ